واقی مسلطم آکا نماز قائم کرو زکات ادا کرو واقع رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کیونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ رہی تھی وہ حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے تھے یہ کہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتری نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو شاخ گزر رہا تھا کی واطیم اسلط و زکات الرمات قائم کرو زکات ادا کرو واطیم رسول اللہ الکرحمود اور اللہ رسول کی اطاعت کرو رہن کیا جائے لات حسب اللہ قبر فل یہ قاصر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں وہ مابا ہوں آج ہے بلا بیس المسی اور بہت برا ٹھکانا ہے یا الدین امن الستاد القم اللہ ملک فیمانون. اب وہی جو سمادی احکام کچھ گئے تھے عزن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو ہے معاشرتی ان کے ذمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یوں سمجھئے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلا سائڈ سے یہ ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے دوسری طرف ہوتی ہے اس کے بالکل وسط میں پانچواں رکو ہے یہ اللہ ہنورا واطمور اور آیت نمبر پینتیس وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے مارے گئے پھر دونوں طرف جو ہے یہ, یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی نستاد الحکومت الزین الملک کا تمام چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور مانگیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں وزی اللہ اب لوگ اور وہ لوگ بھی کہ جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی منکم کو صلاح تین اوقات دن رات کے ایسے دن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا استعمال ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں بن قبل صدات الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وحیرت ر سیابکم من میرا اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قلیزہ کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے وہ ممباد صلاطل عشاء اور نماز عشا کے بعد ثناس اورات عاط یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لا علیہ بادہ ہن ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے باد کہ وہ یعنی وہ تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں تب وفون علیہ باد الباس با وہ آئے جائیں گھر کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں جائے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں کرنا کا یو بین اللہکم الایات اسی طرح اللہ تعالیٰ توارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے وہ اللہ الحکیم اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے بھائی الگ الگ فالم اور جب تمہارے بچے جو ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شوقیں پھل استاذ کم من قبل نہیں تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو غزالے کا یو بائی ان اللہکم اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے واللہ علیم الحکیم اللہ علیم الحکیم نے بال من تمہیں مثال لاتی لا نکاح اور وہ عورتیں تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لا لا نکاح اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بارہ نومبر ہو چکی ہے پلے سال اہن جنا کا سیاب تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کرے یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے اس میں ان کے لیے دردی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہے بل قبائل غیر متبر ذاتین بے زینا لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں اور لوگوں نگاہوں میں لائیں نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت آت میں لگا رہتا ہے نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے واللہ اللہ سمیع العلیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے لہسا لامہ ہرا اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بےچارے کوئی لگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتے میں سے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے اب ان کے لیے کیا ہوگا کیا یہ جی ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی تو ان کے جیون میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرد نہیں ہے لیسا ادل آما ہراج کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے بلا عدل آ رہے ہراج اور نہ ہی کسی نگڑے پر بلا عدل مریض اور نہ بیمار پر ہراج بلا الافوں سے تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے انتا من ان و کم ہو تم کھانا کھایا اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے او بیوت اماط یا اپنی ماؤں کے گھروں سے او بیوت اخبار اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوت امام یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوت امبات یا اپنی ٹھوپیوں کے گھروں سے او بیوت اخبار یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکت مفات جا دیے کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں کارخانہ ہے اس کے مالک تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر کھانا پینا ہو تو کھاؤ اور صدیق یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے لئے سالیہ تم جنا یا انتاکلو کوئی حل نہیں ہے تم پر اس میں انتاکلو کلو کے سب مل کر کھاؤ او وہ اشتاکا یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ اس کو خام کا بعد لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر جو ہے اس کا انتما کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں یہاں مراد یہ ہے کہ بسا ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے جیسے آج اگر آپ کو معلوم ہے کہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے نو بجے کا اور بارہ بجے رات کے لڑکی والے تو آئے نہیں اس لیے ولی با ہو نہیں سکتا بیٹھے ہوئے لوگ سکھ ہیں کیا ضرورت ہے جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں لہٰذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں بلکہ یہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حج نہیں اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرض نہیں یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے اس سے مرحد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کو تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مخلوط طور پہ شریک ہو جائیں معاذ اللہ یہ مراد نہیں پیغام دخل تم بوتن فسند پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی الفتح کو تم گھر میں رہنے والے جو ہیں تمہاری ہی مسئلہ ہیں تمہارے رشتے دار ہیں عزیز ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو تحیت من عمد اللہ مبارک تم یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے تمہیں سکھایا السلام علیکم اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے یبین اللہ الکم تاخلون اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم سے کام لو اب آخری جو رکوع ہے اس کا اس سورہ مبارکہ کا اور اس کی کل تین آیات ہیں یہ خالص جماعت کی زندگی وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے ان نمل مومن النزیل امن ابلّہ و رسول مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر و اضا خان ماہو علا امرین جامعین اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ذمن میں لم یزحبو حق تال ہو تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے ایک نفری ہے آپ کے ساتھ لیکن یہ کہ کوئی کہیں قسم جائے کوئی کہیں قسم جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں اللہ عمرن جامع لم یزب جب تک عزم نہ لے لے ان کا ادائے کردین یقینا نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فی کا پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے رخصت مانگے لباس شان اپنی کسی ازر کی وجہ سے فاضل لبن شم ان تو اجازت دے دیجیے دی جسے آپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جو اس وقت سپہ سالار ہے اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت تلق کی ہے تو مجھے اجازت ملنی چاہیے یہ نہیں اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے کہ تھاانے داروں کی معافی مانگتی ہے اچھا میں نے تو کچھ بھی کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں تو یہ تو در حقیقت الٹن دھوس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگ ہوں تو یہ در حقیقت وہ انداز میں معاف دو اجازت تو طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت دے کر اجازت ملے اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں فاضم میں منشم وسطنفر نہ اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت دے کر جا رہے ہیں یہ خود ایک ہلکی بات ہے گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے لہذا استغفار اے نبی ان کے لئے استغفار کیجئے وصطف الرحم اللہ اور ان کے لیے استفاق کیجیے غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ایک بات البتہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے یہ چونکہ ہے سن وہ ہے سن نو تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ, وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں وہ جو موقع تھا وہ تھا نصیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہایت ہی سمجھے ایمرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے لہذا وہاں روکا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی اب اللہ عن کا لماز دنتا جو آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ در دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا ان کی حقیقت تو کھلی جاتی تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس نیند کے کام کے لیے اس درجے ہوا تن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کیسے جو اجازت طلب کریں گے اس سے رشتہ درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ جا گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائے اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی قسم گئے تو معلوم ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجے بندی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں اجتماع ہے کوئی اس کی معاملت بھی نہیں کی ہے نہ بعد میں کی ہے نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا ہوا کہ انہیں کوئی طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عزو پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم کر مت سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لیے نکلو لا کا جالو دعا رسول بین رقم کا دعا باز بازا تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے نہ سمجھ دو جیسے تمہارا آپس میں دوسرے کو بلانا ہوتا بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برابر ہو جائے گا ماملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی رابط چلو میرے ساتھ ایک یہ بھی کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے مجھ مجھے چاہیے مدد چاہیے وہ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ وہ خاطم ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو ان کے مقام کو ان کے ادب کو یہ سورہ حجرات میں جا کر تصویر سے ہی بات آئے گی لا لا تو یہ تینوں اس کے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں دی رہا کھسک گئے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے اب انہیں سمجھ میں آ کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائے یہ تسلون امین کو جو سٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازا پھر یہ زلی نظیمہ یوخالف رہی تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں انتسیم ہوں فتمت ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی پکڑ آ جائے کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے اور یوسی عذاب العلیم یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک اصاب آ جائے للہ ما اللہ ان اللہ معافی سماوا تم اللہ آگاہ ہو جاؤ یقینا اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں قد یعلم لمان تم علیہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کتنا ہے کتنے پانی میں ہو تمہارے ابال کیسے ہیں مان تم علیہ جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے وہ یوم میور اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف پر نہ بے تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ قیام انہوں نے کیے ہوں گے و اللہ بک الشعین اور اللہ ہر چیز کا ہی رکھنے والا ہے یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی کا وہ ختم ہو گیا مکی صورتیں چودہ مدنی صرف ایک سورہ نور بارت علاح و القم فکم الظین و نفا علی ویا کو ملایا تو مذہبی حقیقت